جو غالب ہے دانا ہے ان فی السماوات لآیات بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں وفی علقی کم عمین دبن ال قومی और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है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 اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں آیات اللہ بالحق حدیث بعد اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیاتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللہ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا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 خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیاتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے پیچھے دوزخ ہے اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا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 اللہ سخر لکم البحر بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله لکم اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو <يتفكرون> اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے امال کا بدلہ دے منفال جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرور بھی اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے و بنی اس و سم لال لال بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی وا اتیناہم بینات من الامر فنختلف الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم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 فیصلہ کر دے گا ثم من الامر ولا تتبع الذين لا پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے سلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ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 اور عملیں نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اف تم ہوا ہوں اب خومالا سن وی وہ خومالا سمای وَجَعَلَ وہ جال عالا بخوری يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ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 تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے وہ قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں محض قیاس آرائیاں کرتی ہیں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 مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے وہ عل قیل ان سات السین کل تمری مس تم میں دری مساطو نَحْنُ مستعنی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 کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزک سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی الحمد رب رب الارض رب پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے